ربينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إله ومدين أما بعد وعن سلمة بن المحبقي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دبا جلو دل مئی تت تو ساہو ابن حبال پیج نمبر ففٹی فائیو پچپن اور حدیث نمبر سترہ یہیں سے ہے نا یہ باب چل رہا ہے برتنوں کے احکام اور مسائل سے متعلق اور پچھلے درسے میں ایک حدیث پڑھی گئی تھی کہداد بغل و فق پہر چمڑے کو اگر دباغت دے دی جائے اس کو تیار کر لیا جائے استعمال کے لیے تو پاک ہو جاتا ہے نیچے رکھ دو کس کے لیے یہاں دو دو ایک دوسری حدیث اس باب کی لائی جا رہی ہے صحابی رسول سلما ابن المحبق رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دباغ جلو دل مئی تتحا دباغ مانے کیا ہوتا ہے چمڑے کو دباغت دینا رنگنا تیار کرنا جلود جلد کی جمع ہے المتا مردار مردار کے چمڑوں کا دباغت دینا ان کی تہارت ہے ان کی صفائی ہے ان کی پاکی ہے دیکھیے حدیث آپ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے اسنادہ ضعیف لیکن اس سے پہلے جو حدیث گزر چکی ہے صحیح مسلم کی اسی معنی کی روایت ہے اس کے بعد ایک روایت ہے وہ بھی صحیح روایت ہے اور یہ روایت بھی صحیح روایت ہے حدیث صحیح ہے آپ لوگ اپنی کتاب میں چاہے تو بلکہ چاہا لیجئے لکھ لیجئے ضعیف جہاں لکھا ہوا ہے اس کے نیچے جو صحیح جگہ ہے وہاں پر لکھ لیجئے کہ اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے صحیح الجامع صغیر کے اندر جو ہے حدیث نمبر تین ہزار تین سو اکسٹھ تھری تھاؤزینڈ تھری ہنڈریڈ سکسٹی ون نمبر حدیث کی نمبر کی حدیث ہے اس کو صحیح کہا ہے اور یہ حدیث صرف سلمہ ابن ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی نہیں ہے بلکہ اس حدیث کی یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے بھی آئی ہے صحیح ابن اقبال کے اندر ہی ہے اور اسی طرح سے زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث روایت کی گئی ہے تو حدیث کیا ہے صحیح ہے لکھ لیا آپ لوگوں نے کہ حدیث صحیح ہے جو ضعیف لکھا ہے انہوں نے ایک چیز وہ ذکر کیا ہے اس میں کہ اسناد ہو ضعیف اس کی سند ضعیف ہے اس حدیث کی سند جو سلمہ ابن المحبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سند آئی ہے یہ ضعیف ہے لیکن لیکن ایک حدیث اگر ایک سند سے ضعیف ہو اور دوسری سند سے صحیح ہو تیسری صنعت سے صحیح ہو تو حدیث کیا ہے اس حدیث کا مطر کیا ہوگا صحیح ہوگا اور یہ کہا جائے گا کہ یہ حدیث گرچہ اس سند سے ضعیف ہے لیکن دوسری سرحدوں سے اس حدیث کو تقویت ملتی ہے صحیح حدیث ہو تو اس حدیث کا بھی مطلب وہی ہے جو پہلی حدیث کا ہے کہ اگر مردار کا چمڑا دباغت دے دیا جائے دباغت کا لفظ اردو میں بولا جاتا ہے اس لیے آپ اس کو بھی یاد رکھیں محفوظ رکھے جسے اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے کہ رنگنا یا چمڑے کو تیار کرنا استعمال کے لیے اس کو مسالہ اور جو ہے کیمیکل وغیرہ لگا کر کے یا جیسے بھی اس کو تیار کرتے ہیں تو اس طرح سے اس کی پاکی ہو جائے گی اور جب پاک ہو جائے گا وہ چمڑا تو اس کو برتن بنایا جا سکتا ہے لوٹا بنایا جا سکتا ہے لیکن یاد رہے کہ پچھلے درس میں بتایا گیا تھا کہ کچھ جانور ایسے ہیں جو بالکل نجس العین ہیں جیسے کتا ہے فنزیر ہے تو ان کے چمڑے کو دباغت بھی دیں گے تو پاک نہیں ہو سکتا چلیے ایک حدیث اگلی حدیث ہے حضرت محمون رضی اللہ تعالی عنہ سے دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم فقال لو اخر تم احابہ فقال فقال الما القرب اخرجہ ابو داود بن یہ حدیث کیا ہے حسن ہے حضرت ممون رضی اللہ تعالیٰ انہاں فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری کے پاس سے گزرے مرا مر یا مرو مر مانے کیا ہوتا ہے گزرنا بشاتن بکری کے پاس سے شات اس کی جمع شیاہ آتی ہے ایک بکری کے پاس سے گزرے یعنی آگے کا لفظ بتاتا ہے کہ وہ مری ہوئی بکری تھی مری ہوئی بکری کے پاس سے گزرے جس کو لوگ جو ہے گھسیٹ کر کے پھینکنے لے جا رہے تھے یج رونا جرہ جرمانے کیا ہوتا ہے کھینچنا گھسیٹنا جرہ جرمانے کھینچنا گھسیٹنا تو یجورہ اس بکری کو گھسیٹ رہے تھے فقال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے کاش کہ تم لوگ اس کا چمڑا نکال لیتے لو اخد تم احا ہاں, کہ اگر تم اس کا چمڑا نکال لیتے تو فائدہ اٹھا لیتے اس کے چمڑے سے تو لوگوں نے کیا کہا ان نہ یہ تو مر گئی تھی اس لیے ہم لوگ ہم لوگ اس کو پھینکنے لے جا رہے ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب بکری مر جائے تو جہاں جیسے اس کا گوشت نہیں کھایا جاتا اسی طرح سے اس کی ہر چیز حرام ہوگی اور ناپاک ہوگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہروہا اس بکری کے چمڑے کو یوتا سے مراد بکری نہیں ہے یوتھا ہروہا سے مراد کیا ہے چمڑا ہے احاب ہے اس کو پاک کر دے گا پانی والقرب اور کون سی چیز کیکر کی چھال اس کو پاک کر دے گی کوئی آتی ایک طرح کا پانی اور جو اس, اس زبانے میں چمڑے کو پاک کرنے کے لیے صاف کرنے کے لیے جن چیزوں کا استعمال کرتے تھے تو اس چیز کا ذکر ہے اگر آج کے دور میں کوئی دوسرا مسالہ کوئی دوسرا کیمیکل یا کوئی دوسری دوا ہے جس کے ذریعے سے اس کو چمڑے کو پاک کیا جاتا ہے چمڑے کیوں, کو صاف کیا جاتا ہے اور اس کو تیار کیا جاتا ہے استعمال کے لیے تو کوئی حرج کی بات نہیں بہرحال مقصد کیا ہے کہ بکری کے اس چمڑے کو آپ اتار لیجئے اور اس کو پانی اور مسالے کے ذریعے سے پاک صاف کر کے آپ استعمال کیجئے تو یہ پاک ہو جائے گا اور اس سے بنی ہوئی چیز کا استعمال بھی درست ہو جائے گا یہ بھی اسی معنی کی روایت ہے دیکھیے فائدے میں لکھا ہوا ہے یہ اور پہلی دونوں حدیث ہیں بلکہ میں کہوں گا تینوں حدیثیں جو تینوں حدیثیں گزری ہیں ہاں چونکہ تیسری حدیث دوسری حدیث ضعیف ہے اس کی سند اس لیے انہوں نے اس کو نہیں لیا ہے لیکن یہ حدیث یہ تینوں حدیثیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ مردار کے چمڑے دباغت دینے سے ہاں ان کو تیار کرنے سے مسالہ وغیرہ لگا کر کے بنا لینے سے ہو جاتے ہیں لہٰذا ان میں ان کا برتن بنا کر کے وضو کرنا بھی درست ہے ان کو مسلح بنا کر کے پر ان پر نماز پڑھنا بھی درست ہے مشکیزہ وغیرہ پچھلے زمانوں میں بناتے تھے مشکیزہ وغیرہ بھی بنا سکتے ہیں انیس نمبر کے حدیث صفحہ چھپن پر ففٹی سکس پر ون ابھی رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ حدیس کو چھوڑ کر کے ایک پہلے بیس نمبر کی اگلی حدیث ہم پڑھ لیتے ہیں ہم. پھر ہم یہ حدیث اس حدیث کی طرف آتے ہیں اللہ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرقہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے ایک مشرقہ عورت کے مشکیزے سے پانی لے کر کے وضو کیا ایک مشرقہ عورت کے مشکیزے سے پانی لے کر کے وضو کیا مشکیزہ کس سے بنا بنا بنایا جاتا ہے چمڑے سے اور وہ عورت کون سی تھی مشرقہ عورت تھی رزادہ میں نے کہا ہوتا مشکیزہ تو مشرقہ عورت نے م... چم... کے... کے مشکیزے سے پانی لے کر کے وضو کیا گویا کہ یہ چمڑا یہ چمڑا جس وقت حاصل کیا گیا ہوگا اس وقت مشرق عورت نے یا کسی نے کسی مشرق ہی نے اس کو ذبح کیا ہوگا اور مشرق کا زبیحہ پاک نہیں ہوتا ہے تو اس کا چمڑا بھی جو ہے وہ ناپاک ہوگا لیکن چونکہ اس چمڑے کو دباغت دے کر کے تیار بھی کیا گیا تھا हा? تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے اس مشتیجے سے پانی لے کر کے وضو کیا سمجھ میں بات آ چمڑے سے بھی تعلق ہے اور اس کا تعلق آگے بات آئے گی کہ برتن سے بھی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اصحابہ آپ کے صحابہ نے توبا کس لفظ سے بنا ہے وضو سے بنا ہے تو یہ لفظ یاد رکھیے مشرقہ مزادہ کیا ہوتا ہے مشکیزہ کیا ہوتا ہے عورت مشرکہ مشرقہ عورت کے مشکیزے سے پانی لے کر کے وضو کیا یہ متفق علیہ حدیث تو معلوم یہ ہوا کہ چمڑا چمڑے کی اگر دباغت دے دی جائے اور چمڑے سے کوئی مشکیزہ بنا لی جائے ڈول بنا لیا جائے لوٹا وغیرہ بنا لیا جائے تو اس سے وضو درست ہے اب آگے چلیے پچھلی حدیث کو پڑھتے ہیں کہ آن ابی رضی اللہ عنہ قال کل یا رسول اللہ غيرها فخرا کلو فی یہاں پر حضرت ابو صالبا خوشنی رضی اللہ تعالی عن اس حدیث کو روایت کرتے ہیں مشہور صحابی ہیں جن کا ترجمہ یہاں پر لکھا ہوا ہے آپ کے پاس جن کا جن کی سوانح حیات کچھ مختصر سے تعریف لکھی ہوئی ہے وہ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ ایسی قوم کے درمیان رہتے ہیں جو اہل کتاب ہیں یہود و نصارہ مراد ہے کہ ہم اہل, اہل, اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے بیچ رہتے ہیں اور یہاں پر مراد کیا کہتے ہیں نصارہ مراد ہے تو سوال کیا انہوں نے کہ آفا ناکلو فی عانی آفا ناکلو کا مطلب کیا ہوگا ہاں یاد رکھیے آکالا یاکلو ناکلو ہاں اس سے علیف کاف لام جہاں بھی آئے کھانے کے معنی میں ہے کیا ہم کھا سکتے ہیں فی آن ان کے برتن میں ان کے برتنوں میں کیا ہم کھا سکتے ہیں سوال کیا اور مصرت احمد کی ایک روایت ہے جس میں اس بات کی شراہت ہے کہ اس میں صحابی نے بیان کیا کہ یہ لوگ جو ہے اپنے برتنوں میں سور کا گوشت پکاتے ہیں اور اپنے برتنوں میں شراب پیتے ہیں مسرد احمد اور ابوداؤد کی روایت میں یہ بات موجود ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب بات ایسی ہے تو لاسا کلو ان کے برتنوں میں نہ کھاؤ نہ پیو بات پینے کی بھی ساتھ میں شامل کر لی جائے گی اللہ اللہ تج اللہ تجو مگر یہ کہ اگر تمہیں ان برتنوں کے علاوہ کوئی دوسرا برتن نہ ملے یعنی ایسا برتن جس کے جن کے بارے میں یا جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ اس میں گندی چیز پکائی جاتی ہے شراب پی جاتی ہے تو تم جو ہے اگر مجبور ہو جاؤ ان برتنوں کے علاوہ کوئی دوسرا برتن نہ ملے باہر کا مائک بند ہے نا اگر کوئی برتن نہ ملے تم مجبور ہو جاؤ تو اس میں تم کھا سکتے ہو لیکن شرط کیا ہے فخ سے لوہا و کہ پہلے اس کو دھو کر کے اچھی طرح سے صاف کر لو نجاسا دور کر لو جو اس, میں جو اس میں کوئی چیز استعمال ہوتی ہے تو اس میں کھا سکتے ہیں معلوم یہ ہوا کہ مشرقین کفار یہود و نصارہ کے برتنوں کا استعمال درست نہیں ہے ان کے برتنوں میں کھانا پینا جائز نہیں ہے جبکہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ اپنے ان برتنوں میں اس طرح کی گندی چیزیں کھاتے پک... پکاتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں اور اگلی رواج جو آپ پڑھ چکے ہیں چلانا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقہ عورت کے مشکیزے سے پانی لے کر کے وضو کیا وہ حدیث کس بات پر دراز کرتی ہے کہ مشکین کے برتن کا استعمال کیا جا سکتا ہے تو بات کیا ہے بات اصل میں یہ ہے دونوں حدیثوں میں بیچ کی بات جو سمجھ میں آتی وہ یہ کہ اگر مشرقین یا اہل کتاب کے برتن ایسے ہیں جن میں وہ اس طرح کی چیزیں گندی چیزیں سور کا گوشت اور پکاتے ہیں یا شراب وغیرہ اس میں رکھتے پیتے ہیں تو ان کے برتنوں کا استعمال عمومی حالات میں جائز نہیں ہے اگر کوئی شخص سے مجبور ہو تو دھو کر کے صاف کر کے آدمی استعمال کر سکتا ہے لیکن اگر یقین ہو کیا بھائی اس میں غلط چیز گندی چیز نہیں استعمال ہوتی ہے نہ یہ لوگ استعمال کرتے ہیں اس طرح کی چیزیں نہیں پکاتے ہیں شراب وغیرہ نہیں استعمال کرتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ اس کو استعمال کر سکتے اب دیکھیں مشکیزہ ہے مشکیزہ پانی بھرنے کی چیز ہے اس میں نہ تو کیا کہتے گندی چیز کوئی پکائی جا سکتی ہے اور نہ شراب ہی اس میں رکھی جاتی ہے تو اللہ کے رسول صلاحم نے ان کا استعمال ان سے اس کو استعمال کیا اور گویا کہ آپ کا استعمال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جائز ہے اسی طرح سے موجودہ حالات میں جیسے ہم لوگ خاص کر کے ہندوستان میں رہتے ہیں ہاں? اب ہندوستان میں بہت سارے بہت ساری جگہوں پر ہم سفر کرتے ہیں یا بہت ساری چیزیں بن کر کے آتی ہے کھانے پینے کی چیز ہاں نہیں معلوم ہے اب ہم اور آپ جو ہے صرف ہوٹلوں کی اور ان دکانوں کی ہی با, کی ہی بات نہیں ہے مارکیٹ میں جتنی بھی کھانے پینے کی چیزیں آتی ہیں بسکٹ ہو گیا اور اسی طرح سے نمکین ہے اس طرح کی جو کھانے پینے کی چیز آتی ہے بہت سارے اچار ہیں ہاں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو ہم لوگ ان کو استعمال کرتے ہیں اس خیال کے ساتھ اس تصور کے ساتھ کیا بھائی؟ یہ لوگ چونکہ کمپنی ہے یا فیکٹری ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں ان میں یہ چیزیں عموماً استعمال نہیں ہوتی لیکن اگر کسی چیز کے بارے میں کسی کمپنی کے بارے میں کچھ لوگوں کے بارے میں اگر کچھ پتا چل جائے کہ ہاں بھائی یہ غلط چیز کا استعمال کرتے ہیں تو پھر پرہیز کیا جائے اسی طرح سے ہندوؤں کے ہوٹل ہے عموماً آدمی کو نہیں کھانا چاہیے لیکن اگر مجبور ہے آدمی کسی ہندو ہوٹل میں کہیں گیا چائے پینے کے لیے یا مٹھائی کھانے کے لیے تو اگر یقین ہے آدمی کو کہ ہاں یہ ٹھیک ٹھاک ہوٹل ہے اور صحیح سب لوگ استعمال کرتے ہیں تو اس میں کھا سکتا ہے کیوں اس کہ ایک حدیث اور بھی بعد میں آئے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کتاب یا کتابیا عورت کی دعوت بھی قبول یہودیا عورت تھی اس کی اس نے دعوت دیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول کیا اور شاید بعض حالات میں جو ہے مشکیم کی کہ کہاں بھی دعوت قبول کیا ہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دعوت قبول کی تو معلوم یہ ہوا کہ ان کے برتنوں کا بھی استعمال کیا کہ کی نہیں ان کے برتنوں کا بھی استعمال کیا پانی پیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عمومی حالات میں آدمی دیکھے کہ کیا صورت حال ہے کیا صورتحال اگر یہ آدمی اور اگر کہیں ایسی بات ہو تو آدمی پوچھ لیں بھائی ہوٹل ہے یا کوئی ایسی چیز ہے وہاں جا کر کے پوچھ لیں کہ بھائی آپ کے ہاں ہم دیکھیں بھائی ہم ہاں مسلمان آدمی ہیں ہم ہاں اس چیز سے پرہیز کرتے ہیں ہم ہاں ہاں جو ہے آپ کے ہاں کو اس طرح کی چیز استعمال تو نہیں ہوتی ہے تو آدمی پوچھ کر کے استعمال کر سکتا ہے وہاں کچھ کھا بھی سکتا ہے ہاں بات میں آ گئی سب کی کوئی چیز پوچھنی ہے اس تعلق سے جی اکثر ہوٹلوں میں جی چیزیں بھی نہیں آدمی کو آدمی پتہ چل جاتا ہے پتا چلتا ہے اور عموماً میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں ایک قوم ہوتی ہے جو ان جانوروں کو پالتی ہے وہی قوم کھاتی ہے باقی تمام ہر ہندو نہیں کھاتے ہے نا ایسا جی عموماً ہاں ممکن ہے اور شراب تو شراب کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن پھر بھی آدمی احتیاط کرے اگر مت اس طرح سے ہو جائے تو دھو کر کے استعمال کر لے دھو کر کے کوئی چیز کر لے جیجیٹری جی جی وہ لوگ اہتمام کرتے ہیں وہ لوگ اہتمام کرتے ہیں بھائی شراب کہ ہے آنے ہوں پھر hmm. بھی اعتیاد کرنا چاہیے پوچھ لینا چاہیے لوگوں کو کیونکہ ہو سکتا ہے ویجیٹیرین ہوٹل ہو لیکن جو ہے جیسا کہ عبد المجید بھائی <laughs> نے اشارہ کیا کہ ممکن ہے کہ اس میں شراب کا استعمال ہوتا نہیں ہوتا آجا اچھا چھیک ہے چلیں آگے آگے اگلی حدیث ہے عن عنس ابن مالک مذی اللہ تعالی عنہ انہ قدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم انکسرا فاتخذا مکان الشعب سلسلتا من فضہ اخرد البخاری برتن ہی کے تعلق سے ایک یہ روایت پیش کی گئی ہے پی پ پی پ پڑھی گئی ہے ابھی آپ لوگوں نے ایک ہفتہ پہلے پڑھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ لا تاکلو فی کلوفی آنیت الفتی کہ سونے اور چاندی کے برتن میں نہ کھاؤ نہ پیو یہ حدیث اور پڑھی آپ نے کہ جو شخص سونے اور چاندی کے برتن میں کھاتا پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھرتا ہے یہاں پر ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کا پیالہ ٹوٹ گیا تھا پیالہ ٹوٹ گیا تھا قد میں نے کیا ہوتا ہے پیالہ ٹوٹ گیا تو آپ نے شگاف اور ٹوٹی ہوئی جگہ پر چاندی کا ایک ٹکڑا لگا لیا ٹوٹی ہوئی جگہ پر چاندی کا ٹکڑا لگا لیا یا چاندی کے تار سے اس کو جوڑ دیا दिया دیا سلسلہ کس کو کہتے زنجیر کو تو چاندی کے تار سے اس سے ٹکڑے سے اس کو جوڑ دیا اور اس حدیث کو صحیح بخاری نے روایت کیا ہے معلوم کیا ہوا معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی برتن کو کسی برتن کو سونے یا چاندی کے تار سے جوڑ لیا جائے یا کسی برتن میں کہیں تھوڑی سی ہا? چاندی یا تھوڑا سا سونا لگا لیا جائے ضرورت کے تحت تو پھر اس برتن میں کھانا جائز ہے درست ہے اتنے تھوڑے سے کی وجہ سے آہ, وہ وعید نہیں فٹ کی جائے گی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں نہ کھاؤ پیو تو تھوڑی سی گنجائش ہے تھوڑی سی گنجائش ہے کہ اگر سونے چاندی کے تار سے برتن کو جوڑ لیا گیا جیسے مثال کے طور پر کبھی ہوتا ہے کہ پیتل کا اگر کوئی پیالہ ہے یا پلیٹ ہے ٹوٹ جائے ہاں تو لوہے سے اگر اس کو باندھیں گے جوڑیں گے تو کیا ہوگا زنگ لگتا رہے گا اس میں تو کبھی اگر اس سے سونے سے جوڑ دیا جائے یا سونے کی بھرائی کر دی جائے چاندی سے بھرائی کر دی جائے تو اس کا استعمال درست ہے کر سکتے ہیں تھوڑے سے کیوں گائش ہے یہ ہم لوگوں نے بابل اوانی یا بابل آنیا پڑھ لیا اس سے پہلے کون سا باپ پڑھا تھا پہلا باب بابل میاں پڑھا تھا اب یہ تیسرا باب آج شروع کرنے جا رہے ہیں باب اضالتی نجاستی و بیان یہ کس کا باب ہے نجاست کا بیان اور نجاست کو زائل کرنے کا دھونے کا صفائی کا کیا طریقہ ہے اس کا بیان ہے یہ پچھلے دو ابو آپ سے کچھ فائدہ حاصل ہوا آپ لوگوں کو کچھ سمجھا آپ لوگوں نے فائدہ محسوس کر رہے ہیں آپ لوگ سرفراز صاحب فائدہ کچھ ان اللہ اور بھی کتاب و کے بعد نماز کا بیان اور دھیرے دھیرے دیکھیے دھیرے دھیرے ہی سفر آدمی کرتا ہے تو کتنا ہو جاتا ہے آج دیکھیے الحمد للہ کتنی اکیس بائیس عدیث ایک ایک ہفتے میں ایک ایک دن پڑھتے رہے ہیں اور یہ کتنی عدیث تو اللہ چاہے گا تو یہ سفر ہمارا مبارک سفر ہوگا اور فائدہ ہوگا تو بعد و ازالت النجاسہ لفظ ازالہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے شبہ کا ازالہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے شبہ کا آپ سے ازالہ کر لوں ایک لفظ اور اردو میں بولا جاتا ہے زائل ہونا تو زائل ہونا ہوتا ہے ختم خود بخود جو چیز ہو جائے اس کو زائل ہونا بولتے ہیں اور جو چیز ختم کی جائے دور کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں ازالہ ازالہ یوزیلو ظال یزیلو اور ازالہ یزیلو تو ازالت النجاسہ کا مطلب کیا ہوگا نجاست زائل کرنا ہٹانا ختم کرنا وہ بیان اسی طرح سے نجاست کا بیان حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے عن مالک نضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخمر تتخذ خلن قال لا اخرج مسلم و ترمدی و کال حدیث انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا سو الا سو آل یہ سب اسی لفظ سے ہے سال سے ہے سوال سے ہے سآلہ اس نے سوال کیا سو پوچھا گیا اس سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے گئے کس کے بارے میں ان الخمری. شراب کے بارے میں سال ان آتا ہے من نہیں آتا ہے کسی ہاں? چیز کے بارے میں سوال کرنا یہ ان آتا ہے من نہیں آتا وہاں پر خمر عربی میں پہلے بتایا تھا آپ کو عربی میں خمر کہتے ہیں اور خمر اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ خمر عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے یہ شراب عقل پر پردہ ڈال دیتی اس لیے اس کو خمر کہا جاتا ہے اور خمار کس کو کہتے ہیں وہ بھی ایک لفظ ہے خمر خمار اس کا الگ ہی معنی ہے لیکن جو لغوی معنی ہے اس میں وہ چیز موجود ہے خمار دوپٹا کو کہتے ہیں اوڑھنی کو خمار کہا جاتا ہے اس لیے خمار اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے سرا اور چہرہ چھپایا جاتا ہے ڈھکا جاتا ہے تو خمر معنی کیا ہے شراب جی اکل کو یہ چیز دھاپ لیتی ہے ہاں تخ دکھلن یعنی شراب کے بارے میں کیا پوچھا گیا کہ شراب کو سرکہ بنایا جا سکتا ہے یا نہیں شراب کو کچھ اور ڈال کر کے اس کو سرکہ بنایا جا سکتا ہے کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف جواب دے دیا اللہ جب یہ چیز حرام ہے حرام ہے ممانات کی گئی تو اب اس کا استعمال کسی طریقے سے جائز نہیں اس کا استعمال کسی طریقے سے جائز نہیں شراب حلال ہے جی جو ہومیوپیتھک دوائی جائے ابھی بات آئے گی اس کی ان اللہ میرے تو دیکھیے یہاں پر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ شراب کو سرکہ بنایا جا سکتا ہے کہ نہیں تو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں لا اصل میں پوچھنے کی ضرورت صحابہ کو اس وقت پیش آئی کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ یتیم بچوں کی شراب تھی یعنی یتیم بچوں کی ملکیت میں شراب تھی اور شراب کی ازل ہو گئی شراب حرام کر دی گئی یعنی کافی مقدار میں تھی تو ابو طلحہ تعالیٰ نے سوچا کہ یہ یتیم بچوں کا مال ہے شراب قیمتی چیز تو انہوں نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ یہ ضائع کی جائے اگر اس کی اس کو بدل کر کے اس کو سرکے کی شکل دے دی جائے سرکا سمجھتے ہیں ہی نہیں سب لوگ وینیگار کیا بولتے ہیں وینیگار ہاں تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا اس طرح سے بنا, کر بنا سکتے سرکہ ہو جائے گا سرکہ بن جائے گی یہ شراب تو بک جائے گی ان کا مال ضائع نہیں ہوگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کی نہیں گویا کہ ایک حرام چیز کو ایک دوسرے طریقے سے استعمال کا راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کر دیا تاکہ کبھی کوئی ممکن ہے ممکن ہے ممکن ہے کہ کوئی شخص شراب کو سرکہ بنا لے ابھی وہ سمجھے کہ سرکہ بن گئی ہے اور کھانے لگے یا پینے لے استعمال کر لے پتہ چلے گر گئے نشہ آ گیا ہے کہ نہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس سے کیا ہے کہ ایک راستہ کھل جاتا ایک راستہ کھل جاتا ہاں شراب کو ایک دوسرے طریقے سے استعمال کرنے کا اور زمانے کے لوگ جو شراب کے بالکل رسیہ تھے ہم؟ شراب کے دلدادہ تھے ان کے گٹی میں پڑی تھی شراب ان کو اگر اجازت مل جاتی تو ہاں؟ بہرحال صحابہ کرام نے کتنی جب اللہ تعالی نے کیا فرمایا کہ انم الخمر المسر الصاب والازلام رج من عمل شیتال فج کہ یہ, یہ چیزیں ان میں شراب بھی ہے ہاں؟ یہ حرام ہو گئی لہذا رج سے ہے گندگی گندگی ہے پلید ہے لہذا اس سے رک جاؤ تو صحابہ کرام رک گئے کہ نہیں یہاں تک اس رکنے کا ثبوت دیا باد صاحبہ نے کہ ابھی چند سیکنڈ پہلے شراب پی تھی منادی نے ندا دی کہ شراب حرام کر دی گئی تو انہوں نے منہ میں الی ڈال کر کے طے کر دیا اور مدینے کی گلیوں میں شراب بہا دی گئی نالیوں میں پانی کی طرح سے اڑیل دی گئی हा? تو سبوت دیا انہوں نے کہ اللہ کا جب حکم آ گیا تو پھر چونو چرا نہیں ہلے بہانے نہیں چاہے انگور کی شراب ہو چاہے جس چیز کی شراب ہو بعض لوگوں کے یہاں انگور کی شراب کا اگر سرکہ بنا لیا جائے تو جائز ہے حالانکہ حدیث کیا کہتی ہے کسی طرح سے جائز نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث آئے گی آگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کو چربی استعمال کرنے سے منع کیا گیا تھا ان کے اوپر چربی حرام تھی جانوروں کی تو ان لوگوں نے اس کو حیلے بہانے سے کیا کیا ہاں اس کو کھایا کیسے کہ چربی تیار کر کے بیچ کر کے اس کی قیمت کھا لی اس کی قیمت کھا لی انہوں نے تو گویا کہ دوسرے طریقے سے کھا ہی لیا کہ نہیں کوئی کہ ہمارے پاس شراب ہے چلو بیچ کر کے قیمت کھا لے نہیں جو چیز حرام ہے اس کی قیمت بھی حرام ہے اس کو کسی طرح سے استعمال کرنا جائز نہیں ہے سوال یہاں پر یہ ہے کہ نجاست کے ازالے میں کہ نجاست کی بات ہو رہی ہے سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا یہ شراب نجس ہے یا نجس نہیں ہے جی کپڑے بھی شراب لگ جائے تو دھونا پڑے گا ہاں آن؟ انگور کا شربت دو تین دن رکھ دیا شراب بن گئی تو وہ چیز نجس ہو جائے گی ہاں بتائیے دیکھیے شراب کے بارے میں شیخ ابن احسمین رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ, کہ کیا شراب نجس ہے یا نجس نہیں ہے ناپاک نجس کلف سے یعنی ناپاک ہے یا نہیں ہے یعنی شراب پیشاب کی طرح سے ناپاک ہے یا نہیں ہے پوچھا گیا ان سے تو انہوں نے کہا کہ اگر سائل کی براد یہ ہے کہ مانوی طور پر شراب نجیس ہے یا نہیں ہے مانوی طور پر مانوی طور پر اور حصے طور پر سمجھتے ہیں کہ ہاں؟ نہیں ایک چیز جو ہے یعنی شراب سے جو روحانی کیفیت آدمی کی پیدا ہوتی ہے یہ شراب کی کیا کہتے ہیں مانوی حکم ہے اس کا مانوی حکم ہے اور شراب نفس شراب جو کیا کہتے ہیں اس کا اس کی ذات جو ہے یہ حصی ہے جو محسوس ہوتی ہے ہاں سے چوئے تو پیے تو ایک تو یہ چیز محسوس ہو رہی اور اس کے پینے سے جو اثر وہ ہوتا پیدا ہوتا ہے وہ مانوی اس کا اثر ہے جیسے اردو میں اور بھی بولا جاتا ہے کہ ایک مانوی فائدہ ایک مادی فائدہ ایک مانوی فائدہ ایک مادی فائدہ میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں آپ کمپنی میں کام کرتے ہیں تو آپ کو دو فائدے ہوتے ہیں ایک مانوی فائدہ ہوتا ہے مانوی فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایکسپیرئنس ملتا ہے تجربہ ہوتا ہے ٹی آپ کی بڑھتی ہے اور ایک مادی فائدہ ہوتا ہے آپ کو پیسہ ملتا ہے اسی طرح سے یہ ایک مانوی حکم ہے شراب کا کہ مانوی طور پر شراب نجیس ہے یا نہیں ہے تو اس پر تو تمام علماء کا اتفاق ہے لیکن کیا شراب جو ہے اس کی ذات جو ہے شراب جو لکوڈ ہے ہاں یہ نجس ہے پیشاب کی طرح سے یا گندگی کی طرح سے یا نہیں اس میں اختلاف اس میں اختلاف ہے نجس کہنے والوں نے بھی دلیل پیش کی ہے اور پاک کہنے والوں نے بھی دلیل پیش کی ہے لیکن اتنی بات تو ہے دونوں کے دلائل پیش کیا ہے شیخ نے اور اگر تفصیل سے آیتوں کو پیش کیا جائے تو یہ تھوڑا سا علمی چیز ہے لیکن پھر بھی آپ کو مختصر طور پر یہ سمجھاؤں گا کہ شراب کے نجس ہونے کے بارے میں قرآن اور حدیث میں کہیں لفظ نہیں آیا کہ یہ نجیس ہے نون جیم سین کے ساتھ نجیس کا لفظ آیا نہیں شراب کے بارے میں تو اس وجہ سے وہ علماء جو کہتے ہیں کہ یہ نجیس جس طرح سے نجاست ہوتی ہے کہ کپڑے میں اگر لگ گئی اس طرح سے یہ شراب نجیس نہیں ہے ہاں آتی ہے بات اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ نجیس ہے وہ ایک لفظ سے جو لفظ قرآن میں آیا ہے کہ رجس انم الخمر کہ شراب والانصاب والازلام ول ازلام ان, آن؟ انم الخمر والمائسر شراب ول جوا والانصاب کیا کہتے ہیں جو بت وغیرہ نصب کیے جاتے ہیں والازلام ازلام یہ بھی ایک طرح کی چیز ہے خان وغیرہ جو نکالتے ہیں یہ جو ہے ان کے بارے میں چاروں چیزوں کے بارے میں کیا کہا رز مین عملی شیتان فست یہ گندگی ہے ان سے دور رہو گندگی وہی مانوی والی چیز دور رہو فست تو جن لوگوں نے کہا کہ یہ نجیس ہے انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ دلیل پیش کی اور کیا کہتے ہیں اس دلیل میں ایک دوسری آیت کو پیش کیا کہ جہاں اللہ تعالی نے رزق سے کا لفظ ان چاروں چیزوں کے لیے استعمال کیا ہے ایک جگہ اور رزق سے کا لفظ استعمال کیا ہے کس کے بارے میں جیسے اللہ تعالی نے فرمایا قل لاجد فيما اوحی إلي محرما على طائم يطعمه الا يكون ميتا تن ميتا تن او دم مسفوحان او لحم خنزير فانه میں رج سے کہا گیا کن کہ تین چیزوں کو میں نجیس ہے کہ نہیں نجیس ہے بہتا ہوا خون جو جانور سے زبا کر کے وہ بھی نجیس ہے او الحمد خنزیر خنزیر کا گوشت بھی نجیس ہے تو وہاں پر نجیس کا لفظ نہیں استعمال کیا رج سے کا لفظ استعمال کیا تو کہا جیسے یہاں پر رج سے کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے اور مراد کیا ہے نجس ہے وہاں پر اسی طرح سے شراب کے بارے میں بھی یہ لفظ استعمال کیا گیا لہذا شراب کیا ہے نجس ہے بات سمجھ میں کچھ آ رہی کہ نہیں زیادہ علمی تو نہیں ہے کہ قرآن کی آیت ہی سے دلیل دیا انہوں نے کہ دیکھیے ایک آیت میں رج سے ہے اور وہ رج سے جو ہے کس معنی میں استعمال کیا گیا ہے دوسری جگہ پر نجس کے معنی میں استعمال کیا گیا کہ کی تین چیزیں وہاں پر استعمال کی گئی اور ریج سے کہا گیا کون کون سی چیزیں میتا مردار اور بہتا ہوا خون فنزیر کا گوشت ریج سے کہا گیا وہاں پر ہوں تو ان دونوں دلیلوں کی وجہ سے ان لوگوں نے کہا کہ حصے طور پر یہ شراب کیا ہے نجس ہے یعنی ناپاک ہے ٹھیک ہے لیکن جن لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ شراب حصے طور پر نجس نہیں ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شراب کپڑے پر لگ جائے یا کسی جگہ پر ہو یا کسی برتن میں شراب ہو تو وہ برتن جو ہے ناپاک نہیں ہوگا دو دیگر نجاستوں کی طرح سے ان کی کیا دلیل ہے انہوں نے کہا کہ ان کی دلیل بھی یہی یہی آیت ہے کون سی ان الخمر ول مسر ول اللہ تعالی نے فرمایا کہ چار چیزیں کیا ہیں رج سے ہیں تو کیا میسر جو ہے جا یہ نزیس ہے ہاں نہیں جا تو ایک کھیل ہے پھر چلیے یہ بت جو ہے بت کیا یہ ناپاک ہے پتھر کیا کسی میٹل کے بنے ہو لکڑی کے ناپاک ہے نجیس ہے نہیں یہ تیر جو فال،, فال نکالنے والے ہوتے ہیں یہ نجیس ہے ان میں تین چیزیں نجس نہیں ہیں تو آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ یہاں پر رج سے سے مراد نجس ہے کیونکہ تین چیزوں کے ساتھ دیگر چیزوں کے ساتھ خمر بھی استعمال کی گئی ہے اس خمر کا بھی استعمال ہوا ہے تو چار میں سے تین چیزیں ایسی ہیں جو نجی نہیں ہوتی اگر آپ کہتے ہیں کہ جہاں اس آیت میں اگر سے سے مراد ہے, اس سے نجاست مراد ہے ہے اس نجاست تو آپ کہیے کہ یہ تینوں چیزیں بھی بھائی ایک ساتھ استعمال ہوا تو حکم بھی تو ایک ہی ہوگا نا چار چیزوں کا حکم جبکہ تین چیزیں اس میں نجس نہیں ہیں تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہاں پر نجس سے مراد رج سے مراد نجاست نہیں ہے سمجھ میں بات آ رہی سب لوگوں کے سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ نہیں کہ استدلال کیسے کیا جاتا ہے استدلال مانے دلیل لینا حاصل کرنا تو دیکھیں اسی موقع پر اس طرح کے موقع پر تھوڑا سا جب اجتہاد ہوتا ہے کہ دلائل دونوں فریق کے سامنے ہیں دلیل دونوں کے سامنے ہیں اگر اس معاملے میں کوئی اجتہاد کرتا ہے اور غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے اس کو ایک ثواب ملے گا اس کو ثواب مل جائے گا کہ اس نے دلیل کی روشنی میں کہا ہے ہاں؟ اسی طرح سے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ذاتی طور پر نجس نہیں ہے شراب ان کی اور بھی دلیل ہے جیسے مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ جس وقت جس وقت جو ہے شراب حرام ہوئی بازاروں میں اور دیگر جگہوں پر شراب دی گئی اگر ایسا ہوتا کہ یہ نجیس ہے ہاں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے کہ کہیں کسی دوسری جگہ میں ڈالی جائے کیونکہ بازار مارکیٹ میں یا گاؤں محلے میں جو ہے یہ نہ ڈالی جائے اسی طرح سے جب شراب کا حکم کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برتنوں کے دونوں دھونے کا حکم نہیں دیا تو گویا کہ دونوں طرف دلیلیں موجود ہیں لیکن یہ ہے کہ احتیاط یہ ہے کہ اگر کہیں یہ چیز لگ جائے اسی برتن میں ہو تو اس کو دھو کر کے استعمال کیا جائے دھو لیا جائے صاف کر لیا جائے تاکہ شک و شبہ بھی ختم ہو جائے جیسے ابھی بات آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم دیا صحابی نے عرض بتایا جیسا کہ مسرد احمد کی روایت میں ہے کہ وہ لوگ اس میں گوشت خنزیر کا گوشت پکاتے ہیں اور جو ہے شراب پیتے ہیں لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ نہ ملے تمہیں کوئی دوسرا برتن تو دھو کر کے استعمال کر لو تو اسی طرح سے احتیاط اسی میں ہے اب وہ مسئلہ آتا ہے کس چیز کا الکوہل کا اس کو کولونیا بھی کہا جاتا ہے کیا کولونیا کولونیا ہو سکتا ہے عربی میں اس کو جو ہے کولونیا کہا جاتا ہوں. مبارب کر کے بنایا جاتا ہو کیونکہ شیخ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے کولونیا کے استعمال کے بارے میں شیخ نے کہا کہ ہاں یا دلیل کی روشنی میں کہ بتایا شیخ نے کہ وہ چیز ناپاک نہیں ہے احتیاط بہتر ہے جب وہ چیز ناپاک نہیں ہے تو جو پرفیوم لوگ استعمال کرتے ہیں پرفیوم جو لوگ استعمال کرتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے اس حکم کے بارے میں شیخ نے بتایا کہ دیکھیے بہتر ہے کہ اس سے افضل چیز ہے موجود ہے مارکیٹ میں تو اس کو استعمال کیا جائے احتیاط کے طور پر نہ استعمال کیا جائے لیکن اگر کوئی استعمال کر لیتا ہے تو اس کا استعمال یہ صحیح ہوگا ناجائز نہیں ہوگا حرام چیز نہیں استعمال کرے گا اس کے کپڑے پر یہ نجاست ہے نہیں لگے گی اس لیے کہ جب چیز, چیز نجس نہیں ہے تو پھر اور پھر اگر دیکھا جائے ایک چیز اور یہاں پر ذکر کیا شیخ نے کہ اب دیکھا جائے کہ اس میں الکوہل کا حصہ کتنا ہوتا ہے عموماً عموماً جیسا کہ مجھے معلوم ہو سکتا ہے آپ کو بھی کچھ معلومات ہو کہ دواؤں میں یا ان چیزوں میں جو الکوہل کا استعمال ہوتا ہے وہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ یہ چیز جو ہے محفوظ رکھے شاید اس کے اندر کوئی چیز ایسی خاصیت ہوتی ہے کہ جو چیز جس چیز میں چیز ڈالی جاتی ہے وہ چیز محفوظ رہ سکے دوا وغیرہ جو ہے جیسے دوا ہے تو جہاں تک الکوہل کا یہ اسپرے وغیرہ ہے اگر آدمی نہ استعمال کرے تو بہتر ہے اور اگر کوئی استعمال کر, سا, کر لیتا ہے تو اس کی نماز درست ہو جائے گی اس کا کپڑا ناپاک نہیں ہوگا سمجھ رہے ہیں بات مسئلہ سمجھ گئے اچھی طرح سے یہ تو نہیں سمجھ رہے کہ ہم مولانا کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہاں کیا کہتے ہیں خوب استعمال کرو افضل اور بہتر ہے کہ آدمی دوسری چیز استعمال کریں خوشبو موجود ہے اس, اس دور میں لیکن اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو آپ اس پر نکیر بھی نہ کریں اس کو مشورہ دے سکتے ہیں کہ آپ بہتر دوسرا استعمال کریں اب جہاں تک دوا کا وغیرہ کا مسئلہ ہے کہ دوا میں یہ چیز ڈالی جاتی ہے تو اب وہاں پر کیا چیز ہے مجبوری آ جاتی ہے مجبوری آ جاتی ہے خاص کر کے انگریزی دوائیں اور آپ کیا بتائیں ہومیوپیتھک کی دوا میں بھی استعمال ہوتا ہے ہاں ہومیوپیتھکنج ہے یعنی یہ حکیمی دواؤں کے علاوہ حکیمی دواؤں کے علاوہ جو الوپیتک ہے ہومیوپیتک ہے اس میں عموماً اس کا استعمال ہوتا ہے تو یہ جائے مجبوری ہے اور اب دروراتی محدورات یہ ایک قاعدہ ہے ایک قاعدہ ہے شریعت کا کہ ضرورتیں محضور اور ممنوع چیزوں کو مباح کر دیتی ہیں کہ ضرورت کے وقت آدمی استعمال کر سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو بات ہو رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ شراب کو خم جو ہے سرکہ بنا کر کے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں تو جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ نہیں استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس سے کیا ہے راستہ ہیلے بہانے کا وہ بھی ہو جائے بند ہو جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے کیا کہتے ہیں کوئی دھوکے میں بھی نہ پڑے کیا آدمی سمجھے کہ یہاں سرکہ جو ہے وہ شراب سرکہ بن چکی ہے اور وہ استعمال کرے تو زر میں پڑ جائے نقصان میں پڑ جائے ٹھیک ہے نا صلی اللہ تعالیٰ خیر خلق محمد علی گڑھ صابن میں جی ابھی آپ نے کیا سنا کر دیا جی جی کپڑے پر بھی یہی معاملہ ہے کپڑے پر بھی یہی معاملہ ہے کہ دونوں باتیں ذکر کی گئیں کہ ہاں بھائی کچھ لوگ کہتے نجس ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں نجس نہیں ہے دونوں طرف دلیلیں زیادہ بہتر ہے کہ اگر آدمی کے کپڑے میں لگ جائے تو اس کو دھو کر کے ہاں تبھی استعمال کرے